پھر ہم نے ان پر الفالٹ کر تمہارا حملہ کر دیا اور تم کو مالوں اور بیٹوں سے مدد دی اور تمہارا جوتے بڑھا دیا